امبیا کا نمونہ قرآن میں امبیا کا ذکر کرتے ہوئے یہ آیت آئی ہے ذکر سورت اڑتیس آیت چھیالیس یعنی ہم نے ان پیغمبروں کو ایک خاص مشن آخرت کی یاد دہانی کے لئے چن لیا تھا